سلونا کا اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں انل ان اہل اہل جمائے حلال کی اور حلال کل بتایا تھا چاند کون سا پہلے دن کا پہلی سے لے کے تیسری تک کے چاند کو حلال کہتے ہیں اور دس نام ہیں اربوں کے ہاں مہینہ تیس اور انتیس کا ہوتا ہے نا تو اس لیے ان کے ہاں نو یا دس نام ہیں چاند کے جب کوئی ہلال کہتا ہے تو دوسرا سمجھ جاتا ہے کہ پہلی سے لے کے تیسری تک کے کسی رات کا واقعہ ہے اسی طرح جب کوئی کہتا ہے بدر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چودہویں کے چاند کیا وہ کہتا ہے بدر کی رات میں یہ قصہ ہوا مطلب یہ کہ چودہویں کی رات کو یہ قصہ ہوا اور کمر وہ عام طور پہ اور نہاف وہ چاند جو آخری تین راتوں میں آ جاتا ہے کہ اس میں اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے تو دس یا نو نام ہیں چاند کے اربوں کے اس لیے کہ انہوں نے چاند میں سارے حساب کتاب کرنے ہوتے تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ سے سوال کرتے ہیں عبداللہ ابن باس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عن اتنے ادب اور احترام والے تھے کہ وہ سوال پوچھتے تھے جس کی انہیں ضرورت پیش آتی تھی تو پورے قرآن پاک میں وہ کہتے تھے بارہ تیرہ سوالات ہیں جن کا اللہ نے جواب دیا یعنی جیسے یہودی اور منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تنگ کرنے کے لیے پوچھتے تھے نا ویسے کوئی نہیں پوچھتا تھا یس النا کا آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ چاند جو ہے کیوں آخر بڑھتے بڑھتے چودھری تک چلا جاتا ہے پھر وہ کم ہوتے ہوتے بالکل غائب ہو جاتا ہے اس کے بڑھنے میں کم ہونے میں حکمت کیا ہے کلیا مواقعیت آپ ان سے ارشاد فرما دیجئے کہ یہ اوقات ہیں میکات کی جمع ہے مواقع یعنی وقت متعین کرنے کے لیے چاند ہیں لناس لوگوں کے لیے کہ لوگ اپنے وقت کا حساب کریں اور وقت کتنا ہے کیا ہے اوقات کا تعین چاند کے ذریعے کریں شرن ہے یہ فرض کفایہ کہ کہیں بھی چاند کے اوقات سے لوگ کام کرنے لگیں تو باقی لوگوں سے وہ گناہ نہیں ہوگا مگر اب تو چاند کا حساب چھوڑ ہی دیا ہے مسلمانوں نے سب سورج کے ہی کیلنڈر پہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے وقت ہے یہ اس کا متعین کرنے کا بل حج اور یہ جو تم سوال کر رہے ہو کہ چاند کم کیوں ہوتا ہے زیادہ کیوں ہوتا ہے اس سوال کو نہیں کرنا چاہیے یہ تو دیکھو تم سیدھی طرح یہ بات سمجھو کہ چاند کیوں ہیں وہ لوگوں کے اوقات مقرر ہوتے ہیں اور حج کے لیے بلسل بر اور یہ کوئی نیکی نہیں بے ان کہ تم لوگ تعتلتا گھروں میں داخل ہو منظہ رحا گھروں کے پیچھے سے مدینہ منورہ کے لوگ جب حج کرنے آتے تھے تو یہ گھروں میں پھر دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے مشرقین جو وہاں کے تھے کہتے تھے کہ جس گھر سے ہم گناہوں سمیت نکلے ہیں اسی دروازے سے واپس داخل ہوں یہ تو کچھ اچھا معلوم ہوتا تو پھر پچھلی گھر کی دیوار کو توڑ کے یا تو اس سے اندر آتے تھے یا چھت کھود لیتے تھے اور اوپر سے کود جاتے تھے اور اللہ تعالی نے اس چیز کو حرام کیا منع کیا اللہ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں دا داخل ہو ان کے پیچھے سے ولیکن البرا حقیقی نیکی ہے کہ من اتقا جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے وہ حقیقی نے ہے بات البجوتا اور گھروں میں داخل ہوا کرو من ابا گھروں کے دروازے سے گھر کے دروازے سے داخل ہونا مباح ہے جائز ہے درست ہے اور بغیر دلیل کے اس دیوار کو توڑ کے اور چھت کو کھود کے اس سے کودنا یہ ایسی چیز ہے اس میں کوئی دلیل نہیں اس سے فکا نے بہت بڑی اصل لی ہے بہت بڑا شریعت کا اصول ثابت کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مباح کام کو بغیر دلیل کے عبادت سمجھنا اور مباح کام کو بغیر دلیل کے گناہ سمجھنا یہ دونوں چیزیں حرام مباہ وہ کام جس پہ نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے کھانا کھانا مستن مباح ہے کپڑوں کا پہننا مباح ہے اسی طرح سواری پہ سوار ہونا مباح ہے جب تک کہ اس میں نیت کسی کی صحیح نہیں تو وہ مباہ کام عبادت نہیں ہے مثلا کسی آدمی نے کھانا کھایا کہ اس لیے کھانا کھاتا ہوں کہ اس سے اللہ کی عبادت میں مدد ملے گی کسی آدمی نے اچھی سواری لے لی اس لیے کیوں کہتا ہے سواری اطمینان بخش ہونی چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے لیے اچھے جانور کو پسند کرتے تھے وہ کہتا ہے میں اپنے زمانے میں اس چیز پہ عمل کر سکتا ہوں اچھی لے لی تھی مباح لیکن اس مباح کو اچھی نیت نے عبادت بنا دیا اور یہی اگر وہ سواری اس لیے لیتا کہ لوگوں کو پتا چلے میرے پاس کتنا پیسہ ہے اور لوگوں پہ ذرا روک پڑے تو یہ اس کی نیت اس مباح کو حرام کر تو مباہ کام اصل میں جائز ہوتا ہے انسانوں کی نیت اسے خراب کرتی ہے یا عبادت بناتی ہے تو اب مباح کام پہ کوئی آدمی حکم لگانے لگے کہ جناب یہ تو بدت ہے یہ ناجائز ہے کوئی حق نہیں اسے پہنچتا اللہ نے فرمایا بات البوت امن نوا گھروں میں داخل ہو اس کے دروازے سے یعنی جو اللہ نے نیچرل چیزیں مقرر کر دی ہیں بس ان کو ایسے استعمال کرنا چاہیے تم نے یہ جو کام شروع کیا کہ گھروں کے چھت کھود دو یا پچھلی دیواروں کو توڑ دو اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے بتک اللہ اور ڈرو اللہ سے لالکم تفل تاکہ تم فلاح پا چو کے ساتھ فلاح کو ملا دیا کہ فلاح جو ہے اصل میں تقوی میں ہے اور انسان متقی رہے بچتا رہے جن جن چیزوں کے متعلق انسان کو اندازہ ہے کہ اگر میں نے آج یہ چیز اپنے لیے یہ چیپٹر کھول لیا تو اس کے بعد میں حرام چیز میں پڑ جاؤں گا بالکل اس چیز کے قریب ہی نہ جائے تاکہ اپنے آپ کو بچاتا رہے اسی طرح جو مباح کام ہیں ان پہ بدر ہونے کا فتوا بھی نہیں لگانا چاہیے کسی سے پوچھ تو لے کہ اس کی نیت کیا ہے کیوں یہ کام کر رہا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی دھوپ پہ کھڑا تھا رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا ہو گیا تو عرض کیا گیا کہ یہ آدمی کہتا ہے کہ میں سائے میں نہیں بیٹھوں گا اور دھوپ پہ چلتا رہوں گا اور ایسے حج کروں گا اور نہ میں پانی پیوں گا اللہ کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہو سائے میں بھی آئے اور اسے کہو پانی بھی ہے اور اسے کہو حج بھی کر گویا ناپسند کیا اس بات کو کہ کوئی آدمی خام خاں اپنے نفس پہ پابندیاں لگاتا رہے اللہ کو تو اس سے کچھ فرق پڑتا نہیں آدمی تنگ آ کے پھر آہستہ آہستہ دین سے بھی متنفر ہو جاتا ہے اس لیے کبھی بھی اپنے لیے ایسی مشکلات نہیں کھڑی کرنی چاہیے تکوا رہے اللہ کے ساتھ تعلق میں تکوا رہتا ہے تو آدمی فلا پاتا ہے تین چیزیں ہو گئی اس کے بعد اب یہاں سے دوسرا حصہ شروع کیا دوسرا حصہ تو پہلے شروع ہو گیا تھا تین انتظامی امور ہو گئے ایک وصیت ایک قتل کا حکم ایک وصیت کا تیسرے مال کا اور وہ ایک آگیا کام ایسا کہ اپنی طبیعت کے ٹھیک کرنے کے لیے روزے رکھتے رہنا اب یہاں سے نئی بات